کالو اور کہتے ہیں کون ہن یہودی بن جاؤ یہ ہے اللہ نے شکایت کی کہ ان کے حال دیکھو کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کالو کون کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ اور نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ ترجمہ اگر لفظی طور پر کریں تو پھر یہ بنے گا کہ کالو کون ہن او نسارا کہتے ہیں یہودی بن جاؤ اور عیسائی بن جاؤ لیکن اصل میں دونوں دعوے ہیں کالو کونو ہن کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ وہ کونو نصارہ اور کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تحت تم ہدایت پا جاؤ گے کل آپ فرما دیجئے بل ہرگز نہیں ہرگز نہیں ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام السلام کے دین پر ہم قائم رہیں گے حنیفاج یکسوت ہم تو ابراہیم علیہ السلۃ السلام کے دین پر قائم رہیں گے جو یکسو تھے پچھلی آیت میں ایک مسئلہ رہ گیا وہ اہم بات ہے اب اس کو سن لیجیے یہ جو ہے نا کہ ان کو لہا ما کسبت ولکم ما کسب تم انہیں وہ چیز ملے گی جو انہوں نے کیا تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم کرو گے اور تم سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس پہ جساس حنفی فقی ہیں راضی رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات رازی نے لکھی ہے جساس جس کہتے ہیں اس سے تین چیزیں پتہ چلتی ہیں ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ جن کے بھی والدین اللہ کی اطاعت کرتے رہے ان کی وجہ سے ان کی اولاد خدا کی بالکل ہی نافرمان اور بخش دی جائے یہ چیز نہیں ان کو نفع ملتا ہے ٹھیک ہے والدین کی نیکی سے لیکن یہ کہ والدین مسلمان تھے اور اولاد کافر ہو گئی تو اب ایمان میں تبادلے ہونے لگے بالکل نہیں ہوگا دوسری وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اگر کسی کے والدین بدکار تھے برے تھے کچھ حرکتیں ایسی کرتے رہے کافر تھے علی رازب اللہ تو اب اولاد اگر مسلمان ہو گئی ہے تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے والدین کیوں کافر تھے دو باتیں اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ مشرقین کی جو اولاد ہے مشرقین کی اولاد اگر وہ ناوالی حالت میں مر گئے تو انہیں عذاب نہیں ہو اس لیے کہ امال کے مکلف نہیں ہوئے تو ان کے آبا و اجداد کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ کچھ لوگ اس کے قائل تھے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کا اشر ہوگا کافروں کو جو بچے نابالغ ہونے کی صورت میں مر گئے کہتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جائیں گے جہنم میں جساس رحمت اللہ نے اس سے رد کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے دونوں کو فرق کر دیا ہے اس لیے بچے جو ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے حدیث میں یہ آئی البتہ بات رسول اللہ صلی اللہ آسن فرمایا میں نے است ابراہیم علیہ سلاۃسلام کو دیکھا میں راج میں اور ان کے گرد بہت سے بچے تھے تو اس سے محدثین نے اور فکار نے دلیل دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں وہ کسی بھی مذہب اور ملت کے ہوں انہیں ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے پاس وہاں بھیج دیتے ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ ان کو ان کے والدین کی کفر کی وجہ سے عذاب نہیں ملے گا کل بل ملت ابراہیم ان سے کہیے کہ ہم تو اس ہیں جو ابراہیم علیہ السلط کا تھا حنیفہ کا جو لفظ لائے ہیں اس کا معنی ایک تو کیا گیا ہے یکسو ایک طرف ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کس کی تعریف ایک تو ہستے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی تعریف عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے سارے زمانے کو چھوڑ کر ایک طرف خدا کے دین اور توحید میں لگ گئے تھے یہ ان کی اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ملت کے متعلق ہے کل بل ملت ابراہیمہ حنیفا ابراہیم کو درمیان سے نکال دیں تو ملت ہنیفہ۔ یعنی ایسی ملت ایسا مذہب جو مستقیم ہے پکا ہے حنیف کا دوسرا ترجمہ کیا گیا مستقیم استقامت والا پکا جو صحیح ترین چیز ہے کل بل ملت ابراہیمہ حنیفہ اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ بالکل نہیں نہ عیسائی نہ یہودی بلکہ ہم اس مذہب کے قائل ہیں جو مذہب بالکل مستقل مذہب ہے پکا ہے استقامت والا ہے اور وہی حضد ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا دی وہ ماکانہ میں نہیں اور ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کوئی مشرک تھوڑے ہی تھے تم یہودی ہو اور عیسائی ہو سب شرک کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جائیں تو ہدایت مل جائے اور وہ کہتے ہیں عیسائی ہو جائے ہدایت مل جائے ہم کچھ نہیں نہ یہودی نہ عیسائی ہم تو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے دین پہ ہیں اور ابراہیم علیہ سلاۃسلام اپنے دین میں بالکل یکسو تھے یا یہ کہ ان کا دین بالکل ایک طرف کو تھا خدا کی توحید پہ مشتمل تھا زمانے کے شرک سے وہ متاثر نہیں ہوا کولو آمن بلا اور یہ کہو یعنی اس امت کو اللہ نے یہ نصیحت کی